السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حالت احرام میں اگر چادر صحیح کرتے ہوئے اوپر کی اور جو احرام ہے وہ منہ ٹچ ہو جائے تو اس صورت میں کیا صدقہ ہوگا جی ہاں حالت احرام میں اگر چادر درست کرتے وقت یا سر پر یا چہرے پر چادر لگ جائے یا دوسرے کسی کے چادر لپیٹتے وقت آپ کے سر پر کیونکہ <ؤوس> <سؤال> <سؤال> یہ واقعات بہت زیادہ دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور بھگتنے کو بھی ملتے ہیں کہ جب سر منڈا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے نا سر پہ آ کے چادر رکتی ہے تو وہ ہٹتی بھی بڑی تھوڑا سا ٹھہر کرے تو ایسی صورت میں صدقہ لازم آتا ہے دوسرے کی وجہ سے ہو یا اپنی وجہ سے ہو چہرے یا سر پر چادر لگتی ہے اس صورت میں صدقہ دے دینا چاہیے اور ویسے بھی احرام سے فارغ یا سفر سے آپ فارغ ہوں مکہ شریف سے جب آپ کی رخصت ہو رہی ہو اور آپ مزید احرام کا ارادہ یا موقع نہ رہا ہو تو کوشش کریں کہ مکہ مکرمہ میں بارہ بارہ صدقے تو دے دیں آپ جو لازم نہیں ہوئے ان ان کی بات کر رہا ہوں کہ بارہ بارہ صدقے دے دیں اور وہاں کے حساب سے غالباً تین یا پانچ ریال کے درمیان کی کوئی شاید فیگر آتی بعض ساتھ بھی کہتے ہیں کہ دو کلو آٹا اگر آپ آٹے کی قیمت پوچھ لیں اور دو کلو آٹے کی ڈیڑھ ریال یا اس طرح سے دو ریال کچھ قیمت ہے ایک کلو آٹے کی وہاں پہ تو دو کلو آٹے کی قیمت آپ وہاں پر اگر صدقہ کر دیں اور بارہ صدقے کر دیں وہاں پر اور ہمارے ہاں چونکہ سو روپے رقم ہے تو جب آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے آئیں تو دو دو تین ہزار روپے اگر آپ یہاں پہ بھی آنے کے بعد کر دیں کیونکہ صدہ تو یہاں آنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں نا وہاں کی تو فضیلت آپ نے سو لاکھ نیکیہ کمانے کے لیے کر لی اور یہاں آنے کے بعد بھی آپ دے دیتے ہیں تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ شاء ذمہ پہ کوئی صدقہ نہ رہے تاکہ پورے سفر میں ہمارے اوپر کوئی بھی صدقے لازم ہے تو وہ اتر جائیں اللہ تعالیٰ عالم